اور ہم نے اسمان اور زمیں اور جو کچھ ان کے درمان ہے ابس نہ بنا اور بے شک کامت انہیں والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو فطرانوے